الحمد للہ الحمدلف الله الرحمن اللہ حدیث نمبر ایک سو بائیس ان رجول الفقی فدینجہ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ آَنَا نفسہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِي الدِّينِ ان احتیجہ اصل میں ہے اِن احتیجہ ماضی مجول کا سیغہ ہے اوحتیجہ لیکن جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وسطی کے جائے گا انحتیجہ الیہ نفع و انسط وغنی تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے ان آگے اصل میں تھا اُس تو تو جب ملا کر پڑھیں گے تو انسط وغیرہ آن ہو اَغنا ہو وقف کریں گے تو اغنا نفسہ نیام اور رجقی نیام مدح و ضم ہے آگے آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی علم تو نیامہ افعال مدح میں سے ہے جس طرح کے بے سسا وغیرہ افعال ضم ہوتے ہیں تو نیامہ کا معنی ہوتا ہے کیا ہی خوب کو نام نہیں پڑھ دینا یہ نعامہ ہے نام اور ہے وہ کلماتی ایجابیہ میں سے ہے تو نیامہ کا معنی ہے کیا ہی خوب کیا ہی بات اور رجول و مانا مرد الفقیر کا معنی سمجھ رکھنے والا صفت مشبہ کا سیرہ جیسے آپ پڑھتے ہیں کروما یا کروم کریم تو اس طرح فقو یا سمجھ رکھنے والا ف دین دین یہ احتاج احتاج و اس کا معنی ہوتا ہے محتاج ہونا حاجت مند ہونا حاجت ظاہر نفع نفاع نفاع كمانا کسی کو فائدہ دینا نفع دینا و استغنی آن ہو استغنی اس کا معنی ہوتا ہے مستغنی ہونا یعنی کسی سے بے پرواہی برتنا بے نیازی کرنا كہ سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بے نیازی ظاہر کرنا بے پرواہ ہونا اغنا نفسہ ہو وہی ہے استغنا استغنی سے اغنا منع بے نیاز ہونا بے پرواہ ہونا تو کیا مطلب ہے حضرت ترجمہ دیکھیے نیا مرجال الفقی فی الدین کیا ہی خوب آدمی ہے الفقی فی الدین دین کی سمجھ رکھنے والا نیا عمر کیا ہی خوب آدمی ہے الفقیر حفی الدین دین کی سمجھ رکھنے والا یا دین میں سمجھ رکھنے والا یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی الفقیر حفی الدین دین میں سمجھ رکھنے والا انحتیجی ہے اگر اس کی طرف حاجت ظاہر کی جائے انحتیجہ اگر حاجت ظاہر کی جائے علیہ ہے اس کی طرف نفع تو وہ نفع دے وہ انستغنی یا آن ہو اور اگر اس سے بے نیازی ظاہر کی جائے وہ انستغنی اور اگر بے نیازی ظاہر کی جائے آن ہو اس سے تو اغنا نفسو تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے اغنا نفسو اپنے آپ کو بے نیاز رکھے سبحان اللہ نعم الرجل الفقیح فی الدین ان احدیج علی نفح و ان استغنی عنہ اغناء نفسا نعم الرجل الفقیح فی الدین کیا ہی خوب آدمی ہے دین میں سمجھ رکھنے والا ان احدیج علی ہے اگر اس کی طرف حاجت ظاہر کی جائے اگر اس کی طرف محتاجی ظاہر کی جائے نفع تو وہ نفعت انست ہو, آن ہو اگر اس سے بے پرواہی برتی جائے بے پرواہی برتی جائے یا بے نیازی ظاہر کی جائے آنانف سہو تو اپنے آپ کو بے نیاز رکھے اپنے آپ کو بے پرواہ رکھے بے پرواہ رکھے جی کیا مطلب ہے حدیث مبارکہ کا حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین میں سمجھ رکھنے والا آدمی ہے تو اگر اس کے پاس لوگ آئیں اگر اس سے لوگ مسئلے مسائل پوچھیں تو تو وہ لوگوں کو مسائل کے جواب دے لیکن اگر لوگ اس کے پاس نہ آئیں پوچھنے کے لیے تو وہ بھی چپ چاپ اپنے کسی کونے میں جا کر نکر میں بیٹھ جائے ظاہری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے لیکن شیخ عبداللہ محدت دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ, کہ جو علماء لوگ ہیں دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں کہ وہ لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر رہنا شروع کر دیں کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں یاد رکھا جائے کہ اگر عالم کے پاس کوئی مسائل پوچھنے کے لیے آئے تو تو علماء پر لازم اور واجب ہے کہ وہ جتنا علم ان کے پاس ہے اس کے مطابق وہ اسے بتا دیں لیکن اگر لوگ اس کے پاس نہیں آتے دو وجہوں سے ایک وجہ یہ کہ مثلاً اس کے علاوہ کوئی اور علماء ہے وہ کام کر رہے ہیں اس لیے لوگ اس کے پاس نہیں آتے کیوں کہ لوگوں کی ضرورت دیگر علماء پوری کر رہے ہیں تو دوسرے اگر عالم کے پاس لوگ اس لیے نہیں آتے کہ وہ دوسرے عالم سے پوچھ رہے ہیں مسائل یا اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں کی نظر میں دین کی وقت نہیں ہے دین اور اسلام کی وقت نہیں ہے اور اس کو وہ ترجیح ہی نہیں دیتے تو ان دو بنیادوں پر اگر کسی عالم کے پاس لوگ نہیں آتے دین کی اہانت کی وجہ سے دین کو کم تر سمجھنے کی وجہ سے دین کی وقعت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نظر میں یا یہ کہ وہ کسی اور عالم سے ان کے دینی مسائل حل ہو رہے ہیں تو پھر یہ جو شخص ہے یہ جو عالم ہے کہ جس کے پاس لوگ نہیں آ رہے اس کو چاہیے کہ یہ بے نیاز ہو جائے اس کو چاہیے کہ یہ اپنا وقت دیگر کاموں میں مصروف کر دے دیگر امور اس وقت اپنی کوئی تصنیف کا کام شروع کر دے کوئی اور کام کر دے تو اس کو چاہیے کہ پھر جا کر ہاں خواہ جو لوگوں کے معاملات جا کر نہیں آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں, مطلب نہیں, نہیں کرنی لوگوں کو تو صحیح مسائل سمجھانے ہیں ان کو بتانے ہیں لیکن فضول میں لوگوں کو تنگ نہیں کرنا اگر لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں لوگوں کی پریشانی دور ہو رہی ہے تو مزید جا کر وہاں انتشار پھیلانے کی اور پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ کہ جن لوگوں کی نظر میں دین کی وقت نہیں ہے یہ اصل دین اس حدیث کا مقصد کہ جن لوگوں کی نظر میں دین کی وقت نہیں ہے ان پر زبردستی جا کر دین کو کیا کرنا تھوپنا کہ وہ مزید دین والوں کو ہلکا سمجھے کہ یہ بس ویسے ہی آ جاتے ہیں نئی آ بات سمجھ میں تو زبردستی جا کر ان لوگوں کو کہ جن کے من میں دین کی کوئی وقت ہی نہیں ہے وہ دین والوں کو ہی برا سمجھتے ہیں کم تر سمجھتے ہیں دین کی ان کے نظر میں کوئی شان ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو جا کر بتانا یہ پھر ٹھیک نہیں ہے کسی عالم کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے تو اگر اس سے لوگ بے پرواہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ دین کی وقت ان کے دلوں میں نہیں ہے پھر اس آرم کو بھی چاہیے کہ یہ بے نیاز ہو پھر زبردستی جا کر ان کو کیا ہے ایسا دین پر لانے کی کوشش نہ کرے ٹھیک ہے مطلب اپنے اپنا معیار جا کر نہ گرائے دعوت دینی ہے دعوت کا انکار نہیں ہے لیکن اپنے معیار کو نہیں گرانا نہ. الاسلام ولا السلام اسلام بلند مذہب ہے یہی بلند رہے گا یہی بلند رہے گا اس پر کسی اور مذہب کو بلند ہونے کی اجازت نہیں ہے جی جی ترغیب الگ چیز ہے ترغیب جا کر دینی ہے لیکن ان لوگوں کی نظر میں کہ جن کے دل میں دین کی وقت ہی نہیں ہے سمجھتے وہ سب کچھ ہیں کہ دین ہے اسلام ہے لیکن پھر بھی وہ دین والوں کو اور دین کی وقت ان کی نظر میں نہیں ہے وہ اس کو کوئی ویلو ہی نہیں ان کے ہاں پھر اس میں جا کر ان لوگوں کو یہ کہنا کہ ان پر زبردستی ان کو وہ کرنا اور بار بار اصرار کرنا اور اپنی شان اور اپنی عزت کم کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے پھر کیا ہونا چاہیے ایسے شخص کو ان سے بھی بے نیاز ہو جانا چاہیے جی بالکل تو نعم اور رضول الفقی نے فقی حف الدین کیا ہی خوب آدمی ہے الفقیر حفی الدین دین میں سمجھ رکھنے والا انحتیج علی نفع اگر اس کی طرح محتاجی ظاہر کی جائے حاجت ظاہر کی جائے تو نفع تو وہ نفع دے بینستری عن آن ہو اور اگر اس سے بے پرواہی برتی جائے بے نیازی ظاہر کی جائے تو اغنا نفس ہو اپنے آپ کو بھی بے نیاز رکھے ترکیب دیکھیے نیامروجالفقیر حفی الدین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر روز آپ کو نئی نئی چیز ملے گی نیاما رجل نعم ہوتے مدح نعم آپ نے کیا کہنا ہے نعم فیل مدح الرجل فائے الرجل فائے الفقی ہو صفتے مشبہ الفقی ہو اس میں ضمیر اس کا فائل آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح ہم اس میں فائل کے اندر ضمیر نکالتے ہیں فائل اس طرح صفت مشبہ بھی اس میں فائل جیسا عمل کرتی ہے تو الفقیر ہو صفت مشبہ اس میں جار ادین مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے الفقیر ہو سیرہ صفت مشبہ کے سیرہ صفت مشبہ اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مخصوص بل کیا کہنا ہے اس کو مخصوص بل ٹھیک ہے جی تو پھر سے دیکھیے نیاما نیامہ فیل, فیل مدحا الرجل رجولو فائل الفقیر ہو سخت مشبہ اسم ضمیر اس کا فائل فی جہاں الدین مجرور جار مجر مل کر متعلق ہوئے الفقیہ سیرہ صفت مشبہ کے سیرہ صفت مشبہ اپنی فاعل اور متعلق سے مل کر شیوا جملہ ہو کر مخصوص بالمدہ تو فعل مدح اپنے فائل اور مخصوص بالمدحا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیا کہنا ہے فعل اپنے فائل اور مخصوص بالمدحا سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ اس کو جملہ انشایا کہنا کیا مطلب مدحا اور مخصوص ذرا یہ بھی سن لیں آپ تاکہ بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے مدحا کا معنی ہوتا ہے تعریف اتنی تو آپ اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے مدحا کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف ہم دو سنا آپ پڑھتے ہیں مدح سنا ہے تو نعما کا مانا ہے کیا ہی خو تو ظاہر ہے یہ فیل مدح ہے کسی کی تعریف کی گئی ہوگی تو کیا ہی خوب بھئی کیا ہی خوب کون کیا ہی خوب لو اس کا فائل ہے تو کیا ہی خوب آدمی ہے تو سوال دینے پیدوں تک بھئی کون خوب آدمی ہے الفقیر تو یہ جو خوبی خاص ہے وہ کس کے ساتھ ہے الفقیر رفی الدین اس آدمی کے ساتھ ہے اس آدمی کی تعریف کی گئی ہے اس آدمی کی مدح کی گئی ہے کہ جو کیا کرنے والا ہے دین کی سمجھ رکھنے والا ہے دین میں جس کو سمجھ ہے جس کو اللہ تبارک پتھر نے دین کی سمجھ ادا فرمائی ہے تو پتہ چلا کہ یہ مدحا اور یہ تعریف کس کے ساتھ خاص ہے اس آدمی کے ساتھ خاص ہے الفقیر رفی الدین جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعمہ فعل مدح الرجل اس کا فائل اور الفقی حفی الدین مخصوص بالمدحا مخصوص مطلب مدح اس کے ساتھ خاص ہے یہ مخصوص ہے مدحا اس کے ساتھ خاص ہے تعریف اس کے ساتھ خاص ہے تو یوں سمجھئے گا نعمہ فعل مدح اور فائل الفائل الفقی حف الدین الفقی حسین رشف کے مشبہ اس میں ضمیر فعل فدین جار مجرو مل کر متعلق ہوئے الفقیر سیرت صفت مشربہ کے سیرت عفت مشربہ اپنی فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مخصوص فعل مدحا اپنے فائل اور مخصوص سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا بس اس کا بابات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آگے دیکھیے انحتیجہ لفا و انصغنیان اغنا ان شرطیہ اب بڑا آسان ہے ان شرطیہ احتیجا افتیجا کہیں افتیجا فعل مجھول ٹھیک ہے افتیجا مجہول اس میں ضمیر نائب فائل ال میں اللہ جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے افتیجا پھیلے مجھول کے افتیجہ فیل مجھول اپنی ضمیر نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شنت جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شنت نفع فیل اس میں ضمیر فائل فعل فعل مل کر جملہ خبریہ ہو کر خبریاں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر ماتو فالے شرط, شرط اور جزا ایک شرط ہوتی ہے ایک مشروط پر جزا ہوتی ہے مثلا کوئی کہتا ہے کہ اگر اگر کوئی استاد اپنے کسی طالب علم یا طالبہ کو کہتا ہے کہ اگر تم نے امتحان کے اندر سو نمبر لے لیے تو آپ کو انعام ملے گا اگر کتاب میں سو نمبر لے لیے تو انعام ملے گا تو گویا شرط لگا دی کہ سو نمبر لیے تو انعام ملے گا تو اس کا مخالف کیا مانا ہوگا, کیا ہوگا؟ کہ اگر سو نمبر نہیں لیے تو انعام نہیں ملے گا تو گویا شرط رکھا، رکھ لی کہ اگر سو نمبر لے لیا تو ایسے ہوگا یعنی انعام ملے گا تو اگر سو نمبر نہیں لیے تو انعام نہیں ملے گا تو اس کو کہتے ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سو نمبر لینا شرط ہے اور انعام کیا ہے جزا ہے جزا ہے اس کا سلا ہے اس کا بدلہ ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو شرط اور جزا شرط لگا دی ہے یہ جزا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہے انشتی جا یہ شرط ہے اگر اس کی طرف محتاجی پائی جائے تو کیا ہوگا نفا تو وہ نفا دے ٹھیک ہے جی تو ان احتیاج علیہ ان عرف شرف احتیاج فاعل مجهول اسم ذمیر نائب فاعل الیہ العلا جارو مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے احتیاج فاعل مجهول کے احتیاج فاعل مجهول اپنی نائب اپنی ذمیر نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط نفع ہے اس میں ذمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء شرط اور جزاء مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ اور فی عطفہ انستغنیہ آغنا نفسہو بلکل سہم ایسی کے ان حرف شرق استغنیہ فعل مجبول اسم ضمیر نائب فائل انجار ہو ضمیر مجرور جان مجرور مل کر متعلق فعل استغنیہ فعل مجرور کے فعل اپنی ضمیر نائب فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرق اغنا نفسہو اغنا فعل اسم ضمیر فائل نفسہ مضاف ہو ضمیر لے مزاح مذافلیہ مل کر مفہول بھی فیل اپنے فائل اپنی ضمیر فعال اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا ہو کر ماتوف پہلے والا ماتوفہ لیتا تو ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر جملہ پھیلیا فعلی معتوفہ پھیلیا کہہ دیں یا نہ بھی کہیں تو جملہ صرف ماتوفہ کہہ دیں تو یعنی حقیقل ہے نفا شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ و کرماتوف علیہ آن و جزا مل کر معتوف ماتوف اور مل کر جملہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ تمام کے حامی ناصر ہوں سب کو خیر و آفیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالی مجھ سمیت آپ سب کو دنیا اور آخر دونوں جہانوں کی تمام تر خوشیاں تمام تر راحتیں چین سکون اور آرام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مقدر فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ